امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر دو سو تیس اس خطبے میں جناب امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زبان انسان کے بدن کا ایک ٹکڑا ہے جب انسان کا ذہن رک جائے تو پھر کلام ان کا ساتھ نہیں دیا کرتا اور جب اس کے معلومات میں وسعت ہو تو پھر کلام زبان کو رکنے کی مہلت نہیں دیا کرتا اور ہم اہل بیت اقلی میں سخن کے فرما رواں ہیں وہ ہمارے رگ و پہ میں سمایا ہوا ہے اور اس کی شاخیں ہم پر جھکی ہوئی ہیں خدا تم پر رحم کرے اس بات کو جان لو کہ تم ایسے دور میں ہو جس میں حق گو کم زبانیں بیانی سے کند اور حق والے زریل و خار ہیں یہ لوگ گناہ و نافرمانی پر جمے ہوئے ہیں اور ظاہر داری اور نفاق کی بنا پر ایک دوسرے سے صلح صفائی رکھتے ہیں ان کے جوان بدخو ان کے بوڑھے گناہ ان کے عالم منافق اور ان کے وائز چاپلوس ہیں نہ چھوٹوں بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں اور نہ مالدار فقیر و بے نواح کی دستگیری